کسے ملی یہ شہادت کی زیب و زین بالی پہ تیرے آئی ہیں خود مادر حسین اس مرتبے کے بعد تو سب تجھ کو مل گیا اے ہر حسین مل گئے رب گیا کچھ نہیں ملا اسے تو نہیں ملا جسے تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا بہوس ہے <مل> <سؤال> یہ بس حسین کی عطا یہ بس حسین کا حسین کا جگر جو کر دیا وہ موتبر جو دے دیا تو سارا گھر کرم حسین کا کرم کسی پہ ہو گیا اگر ملے کسی کو بالوں پر کسی کو مل گئے پسر ہر بنا دیا ہر بنا دیا اور ایک بار مل گیا تجو مل گیا رب اس کو مل گیا جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا بس آپ سے بس آپ سے بس آپ سے بس آپ ستور سو منتشا تو زلو من تو زلو من تشاو, آدم کی پوری نسل پہ احسان کون تھا جس پر خدا کو ناز وہ انسان کون تھا کنبے کے ساتھ دین پہ قربان کون تھا نوکے سنا پہ غاری قرآن کون تھا اے کربلا بدہ تیرا مہمان کون تھا بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین بس, یا حسین بس حسین تھا سے یہ اختیار مل گیا یہ اختیار کتنا وسیع کو بلند ہے سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے بدلا ہے کربلا میں میں انقلاب نزے پہ اب جو سر ہے وہی سر بلند ہے ایوان سات میں جنت کرتا لا یہ تو غمے حسین کے آنسو میں بند ہے باسی ہو سہ سا ہو سہ سا ہو سہو مل گئی رب اس کو مل گیا حسین کی سمجھ میں آ گئی اگر, آگر, اگر تو ان کی رہ گزار پر کرے گا عشق کا سفر تڑپ تڑپ اٹھے گا تم کہے گا رات رات بھر حسین بس حسین ہے صنع یا زمین پر شاہ کربلا بلا شاہ کر جس کے دل کا تار مل گیا رب جس کو مل گیا ایک دوپہر میں جس نے بھرا کر لٹا دیا ناسا خدا ہے جس پہ وہ سجدہ ادا کیا اپنے لہو سے خاک کو کی شفا کیا آشور ایک روز تھا صدیوں پہ چھا گیا بلا کو اش مولا بنا دیا بسیا بسی بس بس بس سلام یا حسین سلام یا حسین رب کا اعتبار مل گیا, مل گیا, مل گیا, مل گیا, مل گیا। جب رن میں ذوال فکار علی نا گاں چلی بچ بچ گئی سفوں پہ سفے وہ جہاں چلی چمپی تو اس طرح ادھر آئی وہاں چلی دینے کو داد عرش سے پیاسے کی ماں چلی مدت کا تان میل تھا برسوں کا ساتھ تھا جیسی وہ ظلفقار تھی ویسا ہی ہاتھ تھا کھا گئی سفوں کو جدھر آئی ظلفقار گہ چھک گئی تو گاہ نظر آئی ظلفقار سر پر چمک کے تابہ کمر آئی ظلفقار زی کاٹ کر زمین پہ اتر آئی ظلفقار پھر تو یہ غل ہوا کہ دعائی حسین کی اللہ کا غزب ہے لڑائی حسین کی حسین حسین کے شبیر مرحبا اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا یہ آبرو یہ جنگی یہ توفیر مرحبا بس بس حسین بس میرے دل گیر مرحبا وقت نماز لب لبے کہہ کے تیغ رکھی شیر میان میں پلٹی سپاہ آئی قیامت جہان میں لوگ ہنجروں میں تیغوں میں بھاروں میں گھر گئے تنہا حسین پنچیوں سرور حسی سنو یہ ایسا راز ہے حسین کہہ رہے تھے بس خدا پہ مجھ کو ناز ہے نہ بھائی نہ پسر رہا نہ کوئی چارہ ساز ہے اذان ہے حسین ہے خدا بے نیاز ہے نسیم نہ زمین پر یہ آخری نماز ہے حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسینتا ہے فرش مجلس کا جو بچھاتا ہے جو بنا کہیں سناتا ہے لیکن نام حسین روتا ہے اس کو زہرا سلام ملتی